اللہ دینک مو نبیلو نفلا رج کو نم یو شو نیو مین ضلع علائی کے ون ضلع مین کبلی کے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 اور آداب کے ساتھ نماز پڑھتے اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے نازل ہوئی سب پر ایمان لاتے اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں یہی لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں ان اللذین کفروا سواء علیہم اے انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون ختم اللہ على قلوبهم وعلا سمعهم وعلا ابصارهم غشاوہ ولہم عذاب عظیم جو لوگ کافر ہیں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 يُخَادعونَ اللهَّه وََّذينَ آممَنوا وَمَا يَخْدَعونَ إِللاا أَفُسَهُم وَماَا يَشعرُون فِي قُلوا بِهِم م رَضُون فَزَادَهُم اللهَّهُوض وَلَهُم عذااب أَلمُ بِمَا كانَوا يَكِْبُ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور روزے آخر پر ایمان رکھتے ہیں حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے یہ اپنے خیال میں اللہ کو اور مومنوں کو دھوکا دیتی ہیں مگر حقیقت میں اپنے سوا کسی کو دھوکا نہیں دیتے اور اس سے بے خبر ہیں ان کے دلوں میں کفر کا مرض تھا اللہ نے ان کا مرض اور زیادہ کر دیا اور ان کے جھوٹ بولنے کے سبب ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا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 لیکن خبر نہیں رکھتے و ادل ہوں امین کم امن سو ان مین کم امن سل ہوں ہوم سل کل مو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 وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ اور یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں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 مَثَلهُم كَمَثَل الذيذ سْتَووقَدَناَاارَم فَلَمَّا أَضَأَتْمَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللهَّهُ بِنورهِم ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورهِم وَتَرَكَهُم فِي ظُلماتِ ال لا يُبَصون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 اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ کچھ نہیں دیکھتے یہ بہرے ہیں گونگے ہیں اندھی ہیں کہ کسی طرح سیدھے رستے کی طرف لوٹ ہی نہیں سکتے او يَجَعَونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم مِنَ الصَّاعِطِ حَذَرَ المَ وَلَّهُ مُحطُ بِنكَافِرين يَكادُ الْ البَررقُ يَخْطَفُوا اب الم شیم و ادم الم قومو شاہ سنم و اب فارم انہ کل شی ام پیر یا ان کی مثال میں کسی ہے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 تو ان کے کانوں کی سنوائی اور آنکھوں کی بینائی دونوں کو زائل کر دیتا بلا شبہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے يَا الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل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 جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے مے برسا کر تمہارے کھانے کے لیے انواع وقسہ ان کے میوے پیدا کیے پس کسی کو اللہ کا ہمسر نہ بناؤ اور تم جانتے تو ہو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ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 پھر اگر ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے اور جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ من تحتها المنولی كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةِ الرِّزْقِ قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ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 اللہ دینی امر اللہ عیو فل سی دونوں فل اڑ ہوں خاص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 اور وہ ہر چیز سے خبردار ہے بوکل خلیف کالوال میں سولک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 میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے فقول فقول بھی اسم الا صادقین قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اور اس نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھائے پھر ان کو فرشتوں کے سامنے کیا اور فرمایا کہ اگر سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ انہوں نے کہا تُو پاک ہے جتنا علم تُو نے ہمیں بخشا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ معلوم نہیں بے شک تانا ہے حکمت والا ہے پال يَا آدَمُ اسم بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا بہم بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ اکو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 پھر شیطان نے دونوں کو اس درخت کے بارے میں پھسلا دیا اور جس عیش و نشاط میں تھے اس سے ان کو نکلوا دیا تب ہم نے حکم دیا کہ بہشتے بری سے چلے جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو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 إِسْرَائِلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ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 اور مجھ سے خوف رکھو چل بس الحق تم الحق تم چل مزہ اتأمرون الناس بالذر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون واستعینوا بالصبر والصلاة وانها لكبيرة الا على الخاشعين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 فیز علی کم بل امر کم نا کون بکم البح کم کو نا تم چون اور ہمارے ان احسانات کو یاد کرو جب ہم نے تم کو قوم فرعون سے نجات بخشی وہ لوگ تم کو بڑا دکھ دیتے تھے تمہارے بیٹوں کو تو قتل کر ڈالتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ رہنے اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا پھر تم کو تو نجات دی اور فروم کی قوم کو غرب کر دیا اور تم دیکھ رہے تھے وَإذ وعدنا موسى مت خوم وار مو سم کار دل کلال کم تشکل بل فرق لا لو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 ذالکم عند بارئکم فتاب علیکم التواب الرحیم اور جب موسا نے اپنے قوم کے لوگوں سے کہا کہ بھائیو تم نے بچڑے کو معبود ٹھہرانے میں اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے تو اپنے پیدا کرنے والے کے آگے توبہ کرو پھر اپنوں کو قتل کرو تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے حق میں یہی بہتر ہے پھر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا وہ بے شک بڑا معاف کرنے والا ہے بڑا مہربان ہے وہرت فلط کو مسائقہ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ مسائقہ تو ثُمَّ بَعثْناَاكُمْ مِن بَعِْ مَْوتِكُمْ عََّكُم تَشْكُرُون وَظََّلنَا عَلَكُمُْ الْ الغَمامَ وَأَن زَلنَا عَلَيكُمُ الْمَن وَسَّلوى كلُل مِون طَيباتاتِ مَا رَزَقَناَاكُمْ.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 فبدل ظلموا قولا اور جب ہم نے ان سے کہا کہ اس گاؤں میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو خوب کھاؤ پیو اور دیکھنا دروازے میں داخل ہونا سجدہ کرتے ہوئے ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا کیونکہ نافرمانیاں کیے جاتے تھے وَإذِ فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل اناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الارض مفسدين اور جب موسی نے اپنی قوم کے لیے ہم سے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو انہوں نے لاٹھی ماری تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے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 نام وو می ودی ہفلی پال اتستی ہوں ادنا بلدی ہو مس تم و بری بچا مِنَ مس ذلك انہم كانوا بآیات اللہ بغیر الحق ذلك بما اور جب تم نے کہا کہ موسا ہم سے ایک ہی کھانے پر سبب نہیں ہو سکتا تو اپنے پروردگار سے دعا کیجئے کہ ترکاری اور ککڑی اور گہوں اور مسور اور پیاز وغیرہ جو نباتات زمین سے اٹھتی ہیں ہمارے لیے پیدا کر دے انہوں نے کہا کہ عمدہ چیزیں چھوڑ کر ان کے بدلے ناقص چیزیں کیوں چاہتے ہو اگر یہی چیزیں مطلوب ہیں تو کسی شہر میں جا اترو وہاں جو مانگتے ہو مل جائے گا اور آخر کار و رسوائی اور محتاجی و بے نوائی ان سے چمٹا دی گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گئے یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے تھے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 بعد ذلك فلولا فضل ورحمته من الخاسرين اور جب ہم نے تم سے عہد کر لیا اور کو تم پر اٹھا کھڑا کیا اور حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس کو زور سے پکڑے رہو اور جو اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ عذاب سے محفوظ رہو پھر تم اس کے بعد عہد سے پھر گئے سو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو تم خسارے میں پڑ گئے ہوتے ولقد علنتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردۃ خاسئين فجعلناها نکالا لما بين يديها وما خلفها وموعظۃ للمتقین تم ان لوگوں کو خوب جانتے ہو جو تم میں سے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے میں حد سے تجاوز کر گئے تھے تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل و خار بندر ہو جاؤ اور اس قصے کو اس وقت کے لوگوں کے لیے اور جو ان کے بعد آنے والے تھے عبرت اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا دع لنا ربك يبين لنا ماهي قال إنه يقول إن نہ بکر سر پولا بھون بہ نظر س سال ملو رَبَّكَ رب اللہ نو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 دیکھنے والوں کے دل کو خوش کر دیتا ہو ہوں شہین اللہ مفت قال ان انہوں نے کہا اب کے پروردگار سے پھر درخواست کیجئے کہ ہم کو بتا دے کہ وہ اور کس کس طرح کا ہو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 129. وَبَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةٍ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءِ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے گویا وہ پتھر ہیں یا ان سے بھی زیادہ سخت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 قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدًا أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بَلَا مَنْ كَسَبَ سَيّئتَوْ وَأَحاطَتْ بِهِ خَطِي أَتُهُ فَأُلائِكَ أَصْحابُ النَّادِهُم فِيهَا خَالِدُ وََّذينَ آممَنُوا وَمِنُ الص الصَّالِحَاتِ أُلَاائِكَ أَصْحابُجَن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 تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارًا تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ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 اَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وقالوا قلوبنا غُلْف بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ اور ہم نے موسا کو کتاب عنایت کی اور ان کے پیچھے اور روح پیغمبر تمہارے پاس ایسی باتیں لے کر آئے جن کو تمہارا جی نہیں چاہتا تھا تو تم سرکش ہو جاتے رہے اور ایک گروہ انبیاء کو تو جھٹلاتے رہے اور ایک گروہ کو قتل کرتے رہے اور کہتے ہیں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 بس یہ تھوڑی ہی پری مان لاتی اہوم کی تب دل پہ نفرو فلم اہم آرف کفروبی فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزَّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ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 قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُوا الْمَوْتَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ولت مبدیم کدمت ولاہلی ولت جہرس میلین اشکو یود احدہم لو يعمر الف سنه وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر والله بصير بما يعمل کہہ دو کہ اگر آخرت کا گھر اور لوگوں یعنی مسلمانوں کے لیے نہیں اور اللہ کے نزدیک تمہارے ہی لیے مخصوص ہے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 اُن ہوں کلبی کبھی بَيْنَ کل دہی محدولی می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 اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے پیغمبروں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو تو ایسے کافروں کا اللہ دشمن ہے وَلَقَدْ أَنزلنَا إِلَيكَ آيَاتٍ بَيْنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا الفاسقون او كلما عاهدوا عهدا نبذهم فريق منهم بل اكثرهم لا يؤمنون وَلَمَّا جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون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 نو منوت کو سوب تم نئے دل ہی خوم اور ہم نے تمہارے پاس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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 ما ننسخ من آيَةٍ أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض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 اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں ام ان تسألوا كما سئل موسى من قبل ومن دون الكفر کم فقد ضل قابل ایمانی ودیلکل کدی می کم کنحصو بن سافوتھی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 بل اسلم فلور فلور دار عبی والوں اور یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے سوا کوئی بہشت میں نہیں جانے کا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 نصارا على شيء وقالت النصارا ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم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 اس کا ان میں فیصلہ کر دے گا وَمَنْ أَظْلَمُ مِن مَنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِي هَسْمُهُ وَسَعَا فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ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 وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِنَّتَهُمْ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 یہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اس کو نہیں مانتے وہی خسارہ پانے والے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتیلتی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین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 انہوں نے کہا کہ پروردگار میری اولاد میں سے بھی پیشوا بنائیو فرمایا کہ میرا قول و قرار ظالموں کے لیے نہیں ہوا کرتا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 طواف کرنے والوں اور اعتقاف کرنے والوں اور رکو کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک صاف رکھا کرو روی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 إنك آ ت السميع العليم. روب نجل نسلیم لك نتم مسلیم تلک وری ناسی کن وری نناسی کن و تو بال ان کا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 قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد اب عباہ مئ اس میل اس کو لہ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 سب تم کسب تم تلون یہ جماعت گزر چکی ان کو ان کے امال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے امال کا اور جو عمل وہ کرتے تھے ان کی پرسش تم سے نہیں ہوگی پالو کون خوراک چل بل میل اب ہی محنیف ن مل مشری مل ہی وَمَا, كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما قَاوَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ وَمَن أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَن أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ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 اور جو کتابیں موسا اور عیسا کو عطا ہوئیں ان پر اور جو دوسرے پیغمبروں کو ان کے پروردگار کی طرف سے ملی ان پر سب پر ایمان لائے ہم ان پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے اور ہم اسی معبود واحد کے فرما پردار ہیں فَإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد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 ج ن فیلبو نبل او وَلَنَا کم او کم وَنَحْنُ لَهُ م ات پو لو نب ری نو اسم اس پویا پوسب نو من سارا اُل م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 ربهم وما کم بغافل عما يعملون وے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم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 اللہ ان سے بے خبر نہیں والوں تیب لک وبی تب لوں و میں بابو ہوں تب تب لا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 و ان فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ ان پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانا کرتے ہیں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 افسل نفی کم رسو کمتین ویوزکی کم ویوژلی مت ولی ملت کل م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 میں نسطینی سوابری اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد لیا کرو بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے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 وَل نَبَلُ وَ نَّكُمْ بِشَيْءٍِ مِنَ الْخَوْف وَالجُوعِ وَنَقُصٍ مِنَ الأموَالِ وَالْآافُسِ اللہ دین اصوبت پالو پالو انہوں کا سو تم میم وا ن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 یہی لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی انعائیتیں ہیں اور خصوصی رحمت بھی ہے اور یہی سیدھے رستے پر ہیں ان الصفا والمروت من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ایت طوو فبہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم بے شک کوہ صفہ اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں تو جو شخص خانہ کعبہ کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ دونوں کے درمیان چکر لگائے بلکہ یہ ایک نیک کام ہے اور جو کوئی نیک کام کرے تو اللہ قدردان ہے دانا ہے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 فَأَحْيَى بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الْرِيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ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 ظالم لوگ جو بات عذاب کے وقت دیکھیں گے اب دیکھ لیتے کہ سب طرح کی طاقت اللہ ہی کو ہے اور یہ کہ اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔ اذتبر الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراءوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب وین چرو مدری کوری ہلو امرحم حسرات بہاری جین مس دن کفر کے پیشوا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 اور وہ دو سے نکل نہیں سکیں گے یا خطوات الشیطان اتن لکم عدو مبین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 ذلک بان الله نزل الكتاب بالحق وان الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعید یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی اور بخشش چھوڑ کر عذاب خرید لیا یہ آتش جہنم کی کیسی برداشت کرنے والے ہیں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 وَبِرَّّمَ آمَنَ بِلهِ وَْيَوْمِآخِرِ والالْمَلَائِكَةِ وَْكِتابَابِ وََّ بِّينَ وَآتَ المَالَ على حُبِّه وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بِعَهْدِهِمْ إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس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 فمن كَانَ منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم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 اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ نیک رستہ پائے اوہل کم لس نسم ہن بسل تم لسل ہ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ تمل و شیو تم سون فلم كَذَلِكَ تلک اللہ فلت کربوح بئن اللہ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 اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الى الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالعثم و انتم تعلمون اور آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ حق نہ کھاؤ اور نہ اس کو رشوتاً حاکموں کے پاس پہنچاؤ تاکہ لوگوں کے مال کا کچھ حصہ ناجائز طور پر کھا جاؤ اور اسے تم جانتے بھی ہو۔ یس الونک عن الاهلہ قل هیا مواقیت للناس والحج وليس البر بان تات البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى واتل البيوت من ابوابها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 اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ کامیاب ہو جاؤلو فی سبیندین لا سقیف تم ہم و اخریجویسو کم و الفت ن تو اشد من القتل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 تمان اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقین ادب کا مہینہ ادب کے مہینے کے مقابل ہے اور ادب کی چیزیں ایک دوسرے کا بدلہ ہیں پس اگر کوئی تم پر زیادتی کرے تو جیسی زیادتی وہ تم پر کرے ویسے ہی تم اس پر کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا ان اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اور اللہ کی راہ میں مال خرج کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور نیکی کرو بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے می کن ادم می فیو فن اؤدی اؤ نئی دم فمن تمتا فمستر مِنَ ہری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 اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعل من خیر یعلمہ اللہ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 فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِينَ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 پنچ جل سی من سل اسمل وم تحفا سل اسمل الله واحل ات کل شروع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 وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَشْهَدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَيَشْهَدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ الْأَلَدُّ خِصَامًا وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأرض ليفسد فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ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 فَتَوَلَّوا وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ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 تو جان رکھو کہ اللہ غالب ہے حکمت والا ہے ہل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في غلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور کیا یہ لوگ کسی بات کے منتظر ہیں کہ ان پر اللہ کا عذاب بادل کے سائبانوں میں نازل ہو؟ اور فرشتے بھی اتر آئیں اور کام تمام کر دیا جائے اور سب کام